اللہ نے ایک کہاوت بان فرمائی ایک بندہ ہے دوسرے کی مُکھ اب کچھ مقدور ناؤ رکھتا اور ایک جسے ہم نے اپن طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر کیا وہ برابر ہو جائیں گے سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں اکثر کو خبر نہ ہو